ہے بدر کی جنگ میں ساری رات ناب رسول کو ساری دعا مانگی ہے اور بدر کا فیصلہ جو ہے وہ اسلحے سے نہیں ہوا ہے تعداد سے نہیں ہوا ہے وہ دعا سے ہوا ہے اسلح کا سوال یہ تھا کہ سطح اس نے تیسون چار دوارے ایک ہزار آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے چار تھوڑا سی کیوں کہ یہ جو تین سو آدمی سے لڑنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے یہ تو قابل کو روکنے کے لیے گئے تھے اور اللہ تعالی کا بنا بنا منصوبہ تھا کہ ان پیسے حال میں لڑانا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہ ہو تاکہ قیامت تک کے لیے یہ بات فیصلہ ہو جائے کہ فتح کیسے ہوتی ہے اللہ کی مدد سے ہوتی ہے کہ ہم تین ہزار فرشتے اتار رہے ہیں اور اگر فوری حملہ ہوا تو پانچ ہزار فرشتے اتاریں گے اور مدد تو ہماری طرف سے ہے یہ تو صرف تمہارے ضلعوں کو تسلی دینے کے لیے مدد اللہ تو بارہ تعالیٰ نے کرنی ہے بدر پر اہد پر اور حنین پر تفصیلی بات کی ہے قرآن پاک نے تو وہ یہ ہے کہ بدر ایک مثالی جنگ ہے اللہ کی طرف رجوع مانگنا گڑ اپنی دہشر فرمانی دہشرا ہونے کے حالات اور اس میں جو ہے یعنی ایسے حال میں ہو گئی تو پتہ ایسی ہوئی ہے کہ تین سو تیرہ نے ایک ہزار میں سے ستر آدمیوں کو قتل کیا اور عام آدمیوں کو نہیں بڑے بڑے پہلوانوں اور بڑے بڑے جمزو کو کہ جن کے نام دنیا عرب میں مشہور تھے اور سطر کو یہ قیدی بنایا اور باقی جو تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگے ہیں اور یہ ان کی زندگی میں یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ پڑھ سی آدمی اور میدان چھوڑ کر بھاگ رہا اور پیچھے سے دوڑ رہے ہو یہ ہوا ہے حد کی جنگ میں جو تو تعداد ان کے قریب ہے جی کہ وہ حد میں کتنے تین ہزار کو پھاڑ کی جنگ دو ہزار کو ہے گئے گا تین ہزار تین ہزار اس میں سات سو تعداد رہے گی منافقین کے نکلنے کے بعد اور اس میں جنگی اسباب ٹھیک ہیں کم از کم ایک تعداد تو ہے ایک چاہیے غریب تو ہے اصل آئے سب کچھ ہے لیکن نکلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ کرای سی کے مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرتے ہیں اور نوجوانوں کی رائے سی کے میدان میں مقابلہ تاکہ مزہ آئے لڑنے تو آپ وہ, وہ نوجوان نوجوان جو تھے منشا نہیں سمجھ سکتے تھے اپنی نوکری کی وجہ سے نکلنے کا فیصلہ ہو گیا حضور علیہ سنگھ کی منشا کے خلاف فیصلہ ہو گیا کہ جائیں گے لڑنے کے لیے اور دوسرا جو ہے تو پچاس سوار جو تھے وہ آٹھ بی اپنی جگہ سے وقت سے پہلے ان سے شادی ان کی رائے ہوئی کہ مسا بھکم ختم ہو گیا بعد لوگوں نے لکھا ہے نا کہ مالک غنیمت کے لالچ میں نوز مالک کے لالچ میں جگہ کو چھوڑ کر آ گئے تو پاک کہا ہوا ہے کہ آخرا تو میں سے بات میں بعض میں آخرت کو چاہا بعض میں کو چاہا تو یہ اللہ تعالی کا خدا ہے بڑھوں سے اور یہ سرگرمی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دنیا مال کے مال سے لالچ میں آگ ہے اس کا مالک غنیمت کا قانون ہے کہ جو آدمی جتنا لوٹ لے اس کا ہوگا یہ تو قانون نہیں ہے مالی غنیمت کو جمع کر کے رکھا جائے گا اور پھر جو ابیر لشکر ہے ہر ایک آدمی کو اس کی حیثیت کے مطابق کوئی آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر لڑا ہے کوئی آدمی پیدل لڑا ہے کسی آدمی نے صرف باڑشی کا کام کیا ہے کسی آدمی جو ہے صرف چوکی کا کام کیا ہے تو ایک آدمی کے لڑنے کی حیثیت کے مطابق تقسیم ہوگا لہٰذا مال تو خوشی اکیلے کو آنا نہیں تھا کہ اس کے لالچ میں وہ آگے بڑے سے چاہیے مال جمع کرتے دل خوش ہو رہا تھا گزرتے ہوئے آدمی کو تخلیف ہوتی ہے مال جمع کرتے دل خوش ہو رہا ہے تو وہ قرآن پاک نے اس بات پر کہا ہے میرے کو میوریا میرے کو میور اللہ تو وہاں ساری باتیں ہیں جی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے رہ جانے کی وجہ سے تو فتح شکر سے بدل گئی ہنڈین میں تعداد مسلمانوں کی چار ہزار مسلمانوں کی دھار بارہ ہزار چار ہزار تین گنا زیادہ ہیں اور رجو اللہ کی حکومت جو حاصل نہ ہوئی جو پہلے ہوتی تھی بس بے فکری سے بے فکری سے چل رہے ہیں کہ بس پیدا میں پہنچنے کی دیر ہے پہنچتے ہی چار ہزار کو ختم کر دیں گے میدان میں جب پہنچے اتنی تیزوں کی بارش ہو رہی تھی کہ کوئی میدان میں جم ہی نہیں سکا اور یہاں تک اتنے سر بتر ہو گئے اور اس وقت پھر دوبارہ میدان میں صرف گیارہ آدمی رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ رہے اور آپ کے ساتھ دس آدمی رہے ہیں پھر آواز دینے کہ آواز دیے چار سو جمع ہوئے ہیں پھر چار سو نے چار ہزار کو شکست دی کہ کہلود رحمتہ اللہ علیہ لشکر جو ہے تو یہ چلا تو جس وقت ایک دریا پر آزمائش ہو گئی کہ پانی جو ہے تو پیو پانی جو ہے یہاں سے نہیں پینا ہے بہت کسی کو پیاس لگ گئی تو ایک چیز اٹھتی ہے اتنا بس تو شاید ان سوتے کے باقی جو سم نے پیڑ بھر کر پی لیا پیڑ بھر کر پی لیا بس تو بدن ڈھیلے ہو گئے آگے چلی نہیں سکتا بس 313 کوئی اللہ نے منتخب کرنا تھا منتخب ہو گئے اور یہ دعائش کب منفی کلی رتن غلط انگیز نلّا اسی گھر پر آئی ہے کہ بعض اوقات تھوڑی تعداد کو اللہ تبارک بارہ سولہ بڑی تعداد پر عارف کر دیتا ہے علیکم میرے اللہ تریا کے لیے گیارہ سال کے بچے نے تیس سواروں کا مقابلہ کیا اور تیس کو بگایا ہے اور ان کے اونٹ اور ان کی چادریں ان سے لیے ہیں چلے آدمی تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے تو بات تو آدمی کرے نا پھر دیکھے کیا ہوتا ہے تو اس بات کا غم غمر افسوس ہے کہ امت مسلمہ کو نہ تو امت مسلمان نہ تو اس تعلیمی نظام سے گزر رہی ہے جس سے تربیت ہو اور اسلام کو سمجھیں نہ علماء کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہے کھڑا جو شا ابھی کتنے سالوں سے ہمارے پاس آ رہے ہو تین سال, تین سال سے ہمارے پاس آ رہا ہے کل مجھ سے کہتا ہے میں نے اکادم کے پیچھے نماز پڑھی ہے پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں کسی پیچھے پڑھی ہے کہ فضلامان کے پیچھے پڑھی ہے بیٹھتے میں نے کہا بھائی خاص ہو لیا اللہ میں سے ہے جس کے بیچ میں نماز پڑھی ہے اتنا تو اس کو غلط سے ہے جو ہمارے پاس آتا جانا پا. باقیوں سے کیا دلا عام طور پر عمر تھے مسلمان علمام شائخ کے پاس توبہ ہمارے علاقے میں جب کسی آدمی سے بہت خرابی ہو بہت غلط بات ہو جاتی تھی نا بہت غلط بات ہو جاتی تھی تو وہ کہا کرتے تھے یہ بے بیڑا ہے یعنی یہ بیس کے بغیر ہے تو میں جب چھوٹا بچا تھا آواز آ رہی ہے سارا چھوٹا جب میں بچا تھا تو جب میری والدہ صاحبہ کسی کے بارے میں بے پیرا کہہ دیتی تھی کہ فلانا بے پیرا ہے تو مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ اس آدمی سے کسی خیر کی اچھائی کی توقع نہیں ہونی ہے یہ ہر اولٹے کام کر سکتا ہے انہیں بھارا اس وقت بچپن کا خبر تھی نہ تو میگ کے سلاسل میں نہ علماء کی مجالس میں نہ تبلیغ و دعوت کے کام میں نہ کسی جادی تنظیم کے ساتھ نہیں ہی کہیں مدارسیں پڑھنے کے حالات تو شادیوں کو دین کہاں سے ملے گا ہاں اس کو تو کافر اپنے پر میں لا کر جور سے کرایہ کرا لے گا है تو بات با... با... حکومت نے کہا نا کہ چاہتے ہو تو پتھر کے زمانے میں چلے جاؤ اور نئے زمانے میں چلنے ہیں تو ہماری بات مان کے چلنے پڑتی ہے بالکل مانیں گے تو بہت دن پچھلے جمعے میں ہمارے جمعے کا ختم تھا تو ہمارے ایک دوست مجھے منورم ہوتا ہے حافظ عمار صاحب تو وہ آیا ہوا تھا تو عموماً مغرب کے اپنے اس کے بعد ہوتا ہے بیان پڑا جاتا تھا مولانا صاحب رحمت العالے کا تو اس دن پڑھنے والے ساتھی نہیں تھے تو میں نے اعلان کر دیا کہ حافظ عمار صاحب جو ہے تو وہ کارگزاری ہمار صاحب, صاحب افغانستان میں چلر لگا کر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہماری یہ تشکیل ہوئی تھی افغانستان میں این جی اوز میں کام کرنے کے لیے کیونکہ این جی اوز آخرت اور آماد اور شریعت صحت جو اٹھا کر کھانا پینا چینی آٹا سڑکیں لباس سولیات ان کی طرف تو جو ان کی موڑ رہی ہے تو کہتے ہیں کہ دو جماعتیں جو پشاور کی پنجاب کی ہوئی تو جلال آباد میں گئی اور ہم کو کہا کابل میں گئے انہوں نے کہا کہ افغانی جو ہے وہ ملازم رکھے ہوئے ہیں اتنی زیادہ تنخواہ دی جا رہی ہے تو اتنی تنخواہ لینے کے لیے آدمی قاتل بن سکتا ہے یاد میں کچھ قاتل ہوتا ہے جس نے مشہور کی ہوتے کوئی قتل کرائے مجھ سے کرائے اتنے پیسے دیا کرے اس کا ہوتا ہے پچاس ہزار ایک لاکھ میں تنخواہ ملتی ہے ان کو تو کہتے ہیں ہم جا کر جب بات کرتے تھے تو بڑی مشکل پیش آتی تھی کہ بات سنتے نہیں تھے لوگ این جی میں کام کرنے والے کہتے ہم چوکیدار کے پاس بیٹھتے جو بائک کھڑا ہوتا تھا اس کو دعوت دیتے دیتے ہی مان کیا کہ ہم سے کہا ہوا تھا کہ ایمان اور آخرت کو بیان دعوت دیتے تھے اس کا دن نرم ہوتا تھا جی مسلمان تو ہوتا تو ہمیں اندر لے جاتا تھا پھر اندر والوں سے رابطہ کرتے تھے کہتے ہیں اس میں گئے تو چوکیدار کے ذریعے سے ہم اندر گئے سفید ریش آدمی افغانی جو کہ اس کو اس کا انچارج تھا اور دیکھنے سے آدمی کا دل جو سو سوچتا تھا کہ یہ کہیں کوئی بہت بڑا عالم ہوگا پھر جب اس سے ہم نے اس, کو اس سے دعوت کی بات کی تو اس کو تکلیف ہونا شروع ہوگی جس سے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آدمی ایسے ایسے پر ہوتا ہے نا جب تکلیف ہونا شروع ہو آخر اس کی برداشت نہ رہی اور اس نے کہا آپ ساری پرانی باتیں کر رہے ہیں کوئی نئی بات کریں پھر ہم نے دعوت کو جاری رکھا اس نے کہا دیکھیں کوئی نئی بات اگر آپ کے پاس ہے تو کہیں ورنہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہتے ہم نے پھر جو ہے تو اس پر جو ہے انہوں نے ان کو فرا کر دیا کہتے ہمارے ہم نے جو ہے تو طالبان کے پاس شکایت داخل کرائی کہ تمہارے اس شہر میں کیپٹل سٹی میں بیٹھے ہوئے ادارہ ہے اور کام کر رہا ہے اور دین کی بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں نے کہا کون ہے ہم نے کہا کہ میں تو پھر ادارے کا نام وغیرہ پتہ نہیں فلان جگہ ہے تو چھاپا مارا تو شیلٹر ناؤ تھا کہنے شیلٹر ناؤ مارے کہنے پر چھاپا مارا گیا اور اس میں جو دیکھا تو عیسائی لٹریچر ہے اور جو دیکھا تو دس پندرہ نومر بچوں کو انہوں نے عیسائی بنایا ہوا تو کافر کی یہ ترتیبی عملی ہوتی ہے تو با کا دہنیوں کا کام کرنے کا کیا اچھا طریقہ ہے پہلے یہ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی کباہتے بیان کرتے ہیں مسلمانوں کی کباہتے بیان کرتے ہیں تاکہ کہ پہلے آدمی کے دل میں مسلمانوں کی نفرت پیدا کی جائے مسلمانوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں مسلمان نے ایسے کر دیا وہ. مسلمان نے ایسے کر دیا پشاور میں یہ کر دیا نوشہ میں یہ کر دیا پنڈی میں یہ کر دیا لاہور میں یہ کر دیا یہ مسلمان ہے یہ سب تو بات میں یو میڈیکل کرتا ہوں تو آیو میڈیکل کالج کے انارٹم ڈپارٹمنٹ میں ایک عیسائی اسٹینٹ پروفیسر ہے اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے تو وہ شاگرد ہے ہمارا یہاں کا پڑھا ہوا ہے تو میں وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو یہ ہمارا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جس کو کہہ رہا ہے کہ سیمسنگ تم نے جھوٹ بولا فلانے وقت میں تم تو مسلمان ہو گئے ہو خود اپنی زبان سے مسلمان کے گھٹیا ہونے کا اعلان کر رہا ہے عیسائی یعنی کو کہہ رہا ہے کہ پہلے سے تیری قدر تھی میرے غیر مسلم تھا جھوٹ نہیں بولے گا اب تھی جھوٹ بولا ہے تو مجھے یہ خیر میں نے سوچا کہ اب یہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ پیس گریڈ کا پروفیسر بن گیا ہے لیکن ہے تو سادہ لو انوسنٹ ایجنٹ کرسچن عیسائیوں کا معصوم نمائندہ ہے اس تربیت نظام کی وجہ سے جیسے یہ گزرا ہے مانو کی کباہ کے بیان کرتے ہیں عرب شیخوں نے یہ کر دیا جی, افلا نے یہ کر دیا جی تو باہ. تفصیلی سعودی عرب میں میں کھڑا ہوا ہوں ایک سرے سے دوسرے سرے تک اور گلی گلی کوچا کوچا جاتا میں کرتا ہوں میں اور, اور شیروں میں پورے سفر میں کبھی میں نے سعودی عورت کو بے طریقہ اپنے دروازے کھڑکی میں کھڑا نہیں دیکھا ہے یادہ پردہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور جہاز کے لوگ کہتے تھے کہ سوالی پدمی تک تم مہمان آئے کھانا تم بتا کر ہمارے ہاں کھا لو یہ کیسے ہو سکتا اور اقتباس بیان کرتے ہیں جب مسلمان کی نفرت میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آدمی اس بات کے لئے چاہیے جو آدمی مسلمانوں کے خلاف بول رہا ہوں ان کی اقتباس میں بیان کر رہا ہوں اس کو اسی وقت ڈانٹا کرو کہہ رہا تھا کہ کل ہمارا ایک پروفیسر کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا وقت ہے پاکستان کے اندر طالبان پاکستان طالبان کو کیش کر سکتا ہے ان کے سر پر کیسے لے سکتا ہے بہت زیادہ مجھے غصہ آیا میں نے کہا کہ بنا ہو پکا خود خرچ کی بنا اپنی بیوی بیٹی کو بھیج دے میں نہیں اس کو پیسے نہیں کہنا چاہیے تھا اس پیسے پوچھنا چاہیے تھا معافی ہوا لو ما جی شردات رشتے رشتے کے پیسے آپ لے گا نا تو یہ پھر گڑھ گرم ہوتا کہ تم بیٹھی کے رشتے دیتے ہو پیسے لیا کرتے ہو ہوئے سا آتا کہ تم مجھے جو ہے تو پہاڑوں کا گوار سمجھتے ہو یہ میری لڑائیاں ہوتی رہتی نا یونیورسٹی میں اس نے میری لڑائی اس نے کہا میں اس سے بات ہی نہیں کروں گا اور نہ میں تبلیغ میں بیٹھوں گا تبلیغ میں سے آدمی ہے <laughs> جو جو ہماری تشکیل تھی تو وہاں ایک تو شاہ کے بعد آیا کہتے ہیں میں تمہاری باتوں میں نہیں سمجھا تو میں نے اس کا سارے واقعے کا پرشن میں ترجمہ کروایا اب اس کے بعد سے جھٹ سے جو ہے تو اس نے سنر کے خلاف بات کی ایک بار سے کہی میں نے کہا چپ شاہ برا خبرہ مکوا پھر اس نے میں گھر کرا چپ شا پھر نہیں چپا تیسری بات اس نے کی تو میں اٹھا پکڑا اس کو پکڑا یہاں سے میں نے خدا سے ہنگامہ دوسرے تو ان کو کہہ رہا ہے تبلیغ والے لوگوں کہتے ہیں جماعت آئی ہے بڑی اچھی جماعت آئی ہوئی ہے وہاں پر جاؤ نے کہا کہ ہم نہیں جاتے ہیں کیوں ان نے کہا کہ ان کا تو امیر ہونا ہے ہم ان کے بعد کہنے جائیں تو خیر ان کے وہ آ, باقی پرانے ساتھی آئے سمجھدار لوگ آئے سمجھانے کے لیے کہ گزارا کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے نے کہا خیروں نے تو اسلب سے ہو رہا بات جیتنا کہا کا تو چاہ خبر ہی نہ دکھی ہیں جی تو کچھ لوگوں نے آپ کی پوچھتاخی کر لی ہے آپ کو خفا کیا ہے مجھ سے انہوں نے کہا کہ خبر کا عمل کرنا چاہیے ہاں تو میں نے کہا کہ آپ سنت خلاف خبر ہے, تو نے کہا کہ تمہارے یہاں کا بڑے سے بڑا خان بات کر کے دیکھے میرے سامنے کہا, جو میں نے بولا وہ آیا تھا کہ میں نہ پکڑا تو پھر نہ کہا مجھے بڑے سے بڑا خاندم کہہ ہے دیکھے میرے سامنے اس کا میں کیا اثر کرتا ہوں تو خیر جی یہ وہ تربیت کا نہ ہونا نماز تو پڑ رہا ہے حج تو نے کیا ہوگا لیکن تربیت تریساں نہیں ہے کیا تجھے پتا ہے اگر ساتھ میں کیے ہوئے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں نا جی نا قلب کی حفاظت نہیں جلتی ہے اور قلب میں جو ملکات خراب ہوئے ہیں اور نیتیں جو خراب ہیں اور تربیت نہیں ہوئی ہوئی ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے اور لا مجاہدہ ہے تب دوست ہوگی تو خیر جی اس بار کا اور افسوس ہے کہ تربیت نہیں ہے امت کی یہ اپنی طرف سے نیکی سمجھ کر کافر کی ایجنٹی کر رہا ہے یہ مسلمان اپنی طرف سے نیکی سمجھ کر کافر کا ایجنٹ بنا ہوا ہے اور اس کے مفاد میں کام کر رہا ہے ان دنیا ارب کی سزا لوگ کو نہیں دیکھتے ہو کہ یہ ہر ایک آدمی ایک بوتل پر سات روپے چندہ یہود کو دیتا ہے کیپسی کی ایک بوتل پر کوئی ایک بوتل پر آٹھ روپے کی متعلق کتنی ہے آٹھ روپے سات روپے تو چندہ دے رہا ہے دنیا اسلام پر بمباری کرانے کے لیے کافر کو اس میں کہ میرا ایک ڈی پی دوست ملنے آیا مجھ سے اس نے کہا کہ حکیم سعید کے قتل میں جن اس پر باز کی گئی ہے اور میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ یہ ایک مشروب نکالنے والا تھا جو کوکا کولا کو پھیل کرتا تو ملٹی نیشنل کمپنیاں جو پاکستان میں سرمایہ لگا کر لوٹ رہی ہیں پاکستان کو باہر ملک کی ان کے پروگراموں میں ایک پروگرام یہ بھی ہوتا ہے جو ان کے مقابلے میں آئے اس کو ناقید ہی کر دیا جائے تو یہ بات میں کہہ رہا تھا صاحب صاحب وہ وہ بھی وہ ملنے کے لیے آیا تو اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ اس میں تو کوئی زیادہ ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہے ہمارا اپنا رشتے دار اس نے پنجاب میں ایک جگہ ڈری فارم کھول کر اور دود بوتلوں بند کر کے ایک بڑا ٹرالا لیا اور اس پر سے سپلائی شروع کی تو اس علاقے میں ان کی سپلائی ختم ہو گئی ان کی اگر انہوں نے ایک لاکھ ان کا ادب تھا ماہبار تو یہ دس ہزار پر آ گئے تحقیقات برا یہ فلانا پتہ چلا کہ فلانی فارم ہے فلانا ٹرالا ہے اور فلانا آدمی کر رہا ہے ہمارا ٹرالا جا رہا تھا اسے ٹرالا لا کر ٹکرایا گیا اور سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کر سارا سرمایہ ہمارا تباہ کر دیا گیا سر اٹھانے کے قابل ہی کر رہے کوئی اپنی اگر کوئی کمپنی کوئی کوئی ادارہ کا چل پڑے تو اس کو خرید لیتے ہیں یہ کہ کتنا تو آمدنی کرتا ہے اتنی آمدنی میں کرتا ہوں اس کو خرید لیتے ہیں دس گنا زیادہ نفع دے کر خرید لیتے ہیں کیونکہ کی وہ چلتا ہے تو ریٹ, ریٹ نیچے گرتا ہے تو یہ خاف کر لیتے ہیں کہ دس سالوں میں جتنا اس کا نفع ہے وہ ہو جائے گا جب ہم ریٹ عوام پر زدہ کریں گے اور اگر یہ سامنے آؤ تو ہم مقابلہ کرنا پڑے گا میں مردان گیا ایک دفعہ تو وہاں ہمارے ایک مفودار طالب تھا اس کے وہ اس میرے پاس تھا دفعہ چلے گئے تو اس کے حوالے سے ملنے کے لیے آیا پرانا خاکثار ہی تھا تو خیر آپ تو خاص تاریخ میں نہیں تھا کہ ان کو ان کی جہالت اور ان کی بےجنی کھل گئی تھی ان پر قائد کی خرابی کہا ایک میں نے سے کہا ایک جذبہ میں نے نتلا خان سے لیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تم صنعت کی ترقی کرو تو کہتے میں پنکھے جا کر بجرواڑہ سے پنکھے خرید کر لایا کرتا تھا گجرات سے گجرات سے پنکھے خرید کر لایا کرتا تھا وہاں بیٹھا تھا دیکھتا تھا ان کو کڑھانے میں تو آدمی تھا یہیں کہتے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو پچاس ساٹھ فیصد آمدنی کر رہے ہیں میں نے یہاں مردان کے اپنے گھر میں گھر خالی کے بیٹھ کر پنکھے بنا رہا ہوں طریقہ میں نے سیکھ لیا اور پیڈر بناتا ہوں اور لے جا کر بازار میں رکھ لیتا ہوں بیچتا بھی ایسے لوگوں پر ہوں کہ بس وہ لوگ آ کر جو ہے تو خرید لیتے ہیں سو روپئے کس طا کر لیتے پہلے تھے ہر مہینے کس طرح دے دیتے آہستہ آہستہ جو ہے تو ان کا کس طرح ڈال دیتی بڑی حیرت ہوئی ہے لائف تو خیر عرض یہ تھی کہ تربیت سے خالی ہے معاف کر کافر کافت ایجنٹ ہے اور اینوسینٹ ایجنٹ ہے معصوم نمائندہ ہے اس کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے یعنی اس ملک کے بہلمی کا اس ملک کی جھالک کا کیا اندازہ ہوگا اس ملک کی جھالک کا کیا اندازہ ہوگا اس ملک کی جھالک کا کیا اندازہ ہوگا جس کا صدر شریعت کے حوالے دے کر کافر کے قتل کے لیے راستہ دینے کو جائز کہہ رہا تو اس کا تو مطلب یہ کہ اس ملک میں علم سمجھ فہم کسی میں ہے ہی نہیں کسی میں سمجھ ہی نہیں اللہ صاف ربیا کو بیچا ہوا تھا کہ کافر نظر لگا چکے تھے دوسری جنگ عظیم سے دوسری جنگ عظیم میں آئے تو انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ جو مسلمان ہے یہ جب میدان میں آتا ہے تو کس خطوں کو مقابلے نہیں کر سکتا سلطنت عثمانی ہماری بہت بڑی زبردست سلطنت تھی اور اس نے پہلی جنگ عظیم میں دوسری جنگ عظیم نے کا کردار ادا کیا ہے اور پھر اسٹریٹجک پوائنٹ پر پڑی بہی روم کے کنارے پڑی ہوئی ہاں جی سہیز کب بنی ہے جی میرے سویز اٹھارہ ساٹھ میں میرے سویز کا جو ہے تو مالک جو کہ ساری دنیا کی چابی ہے میرے سویز ساری دنیا کی چابی ہے امریکہ سے اگر فوجوں کا منتقل کرنے کی ضرورت پڑے تو فیض کے دروازے کو بند کر دے تو ان کے ہفتے کے مہینے لگیں گے اس وقت گلوب کی چابیاں جو ہیں گلوب کے دروازے زمین کے لیے پورے فویز ہے اور آپ کی کراچی کی بندرگاہ اور پور کاسم ہے اور جو ہے ڈاکہ کی بندرگاہ ہے چابیاں نہیں ہیں جو کہ ہمارے ہاتھ میں تو اس وقت انہوں نے سوچا اور یہ بات ہو گئی دوسرا ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مستقبل کی جو قوت ہے وہ تو ہے پیٹرول ہے اور وہ ان کے پاس ہے اکثر ہی پیٹرول دنیا کے دنیا اسلام سے نکل رہا ہے زیادہ جب تک اس ان کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے ان پر ہم چھا نہیں سکتے ہیں تو لان صاف اربیا کو بھیجا دیا جس نے آ کر عرب شیخ کی شکل میں اور پیر کی شکل میں لنگر چلایا اور اس سے کام شروع کیا اس سے پہلے آ کر پرابلم کی اس طرح معلومات کی اس طرح بوری مسلا کرتے میں پتہ پتا اچھا کہ کیا ہے اندازہ لگایا کہ مکہ مکرما میں امیر فیصل جو ہے مکہ مکرما کا گورنر یہ آشمی خاندان کا ہے اور اس کے دل میں جو ہے تو یہ بات وہ کھٹکتی رہتی ہے کہ عرب تو ہم ہیں اور حکومت جو ہے وہ ترکوں کی ہیں اور بیٹے بھی اس کے ہیں شروع کیا بس کوئی کوئی بات اگر ہو کوئی ترکی صبح نے کوئی غصہ کر لیا کر لیا تو بس کہنا کہ بس جی حکومت لی ہوئی ہے اربوں کو دبا رہے ہیں بس یہ ہاں اربوں کا ہے اور ارب قمیت شخص کا نعرہ یا جمال عبد نصر نے بعد میں لیا ہے نارا ارب نیسٹم پر کو بنیاد بنا کر کام کیا اس نے یا یہ جو تھی کون سی تاریخ کون سی تاریخ ہے جس کی کمسٹ تاریخ جس کے نمائندے ہیں یہ وہ وغیرہ اور جو تھا آپ اور یہ نمائندے بعد میں اس بنے. باس پارٹی کو لے کر آنے اور نارا لگایا اور تو اس وقت دینے کے لیے اس کی یعنی اتنی سپورٹ کی ہے کہ یہاں سے مولانا غلام محدود سزاوی صاحب اور جو ہے مولانا یوسف بنوری صاحب اور غالباً مفتی محمود صاحب بھی اس میں ہے اخباروں کے البموں کے تصاویر اب بھی ہیں وہاں یہاں سے وہاں گئے ہیں بسر گئے ہیں خیر کیا بات تھی عرب قومیت کا ہے ہاں عرب قومیت امید کا سنانا لگوایا یہاں تک کہ ارب اور ترک جا کر کے اس نے امیر فیصل سے حملہ کروا دیا اور تو بات یعنی ترکوں کو ٹرننگ تھی کہ حرم ہرم شریف مقدس جگہ ہے اس کے پاس تو صرف امن و مان کے فیصلہ لے کر چلنا ہے لیکن باقی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے تو اس کے آدمی نے جس کہ حرم شریف کے چاروں طرف فوجیوں پر حملہ کیا ہے نا تو انہوں نے نہیں اٹھایا شہید ہوئے ہیں نصب کا اعزازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا شیخ سنوسی <resur1> ایک شمالی افریقہ کا بہت زبردست مذبیر گزرایا کہ مولانا صاحب کہ شیخ سنوسی اور مولانا تھانوی کے سامنے آ کر آدمی کا دل پر روپ چھاتا تھا ایسے شخصیات نہیں کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا نام نسب کا اعزاز ہے پر دل کا اعجاز بن نہ سکا دوسرے نے کوئی کافر کوئی مشرق کوئی کوئی کوئی کوئی کافر شیطان پیدا کر شریف مکہ تھا لیکن کے ایمان پیدا کر میرے فیصل جی کو کہتے تھے شریف مکہ بھی کہتے تھے اور پھر جس وقت کے مو کے قریب اس پر ہلات کھلے کہ میں نے کیا کیا ہے دنیا اسلام کو کیا نقصان پہنچایا تھا, روتا تھا تو اللہ کی شان خلافت اسلامیہ کو ٹکڑا ٹکڑے کر دیا گیا اور اس کے اس کا بیٹا چلال تھا تین چار کے بیٹے تھے تو یہ سعودی عرب کا علاقہ اردن کا علاقہ اور فلسطین کا علاقہ اور شام کا علاقہ یہ عرب علاقے ادا کر دیے گئے اور راک بھی اس میں راک ادا کر دیا گئے تو اب جو ہے اس وقت کے امیر فیصل نے کہا کہ پیر صاحب اب آئے اور ہمارے بیٹوں میں علاقے تقسیم کرے ملئی صاحبہ <احسن> حضرت صاحب راہ والے اس فیصلہ ہو پوچھ رہا علاقے بسیں کا تقسیم ہو جائے دار دخل جو کہ کافر کے ایجنٹ بن کے حاصل کیے جی تو آدمی نے کہا کہ وہ جو آدمی ہوا کرتا تھا تیر صاحب وہ تو ڈاڑی مونڈے ہوئے تھری پیس سوٹ پہنے ہوئے بدرگاہ سے بہتری جہاز میں بیٹھ کر نکل گیا وہ تو لارن صاحب عربیہ تھا وہ تو لارن صاحب عربیہ تھا جو کہ خلافت اسلامیہ کو توڑنے کے لیے ایپر بغنڈے کو لے کر آیا ہوا تھا اور یہ مسلمان اس کے سادانوں نمائندے بنے ہوئے تھے ایجنٹ بن گئے تھے جس سر توڑ دیا گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو سکت طاقت تاقت رہ تو بس سعودی عرب کی تیل کے تیل نکالنے کا پیرا ٹھیک امریکیوں کا ہوا ہے اور فیصل کے وقت میں انورلی پاکستان سے گیا ہے ماہر معیشت اور اس نے جا کر دیکھا ہے کہ کتنا تیل نکالتے ہیں اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ان کو تھوڑا سے پیسے دے کر پورے ملک کو لوٹ رہے ہیں تو اس نے بادشاہ کو سمجھایا کہ تمہارا تو تمہارا تو بٹا بٹا رہے ہیں لوٹ رہے ہیں تمہارے ملک کو یار کیا کریں اس نے کہا کہ میں ترتیب کرتا ہوں تو اس نے اس کا کیا کہتے ہیں مشیر اقتصادیات تھا فیصل کا تو اس نے ریفائنری کو پیغام بھیجا امریکی ریفائنری کو کہ میں اس کا معائنہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں یا معائنہ کرنے کے لئے گیا تو سگریٹ سلگایا اور سگریٹ پی رہا تھا تو ریفائنری والوں نے کہا کہ جناب سگریٹ بجا دیں کہ ان کے اندر سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے کہا میں سگریٹ نہیں بجا سکتا میں تو احساس ہی ہوں کہ میں تو اس کے بغیر معائنہ ہی نہیں کر سکتا تو نہیں کہا جی اس کے ساتھ تو آپ اندر جا نہیں سکتے ہیں, وہ معائنہ ہو نہیں سکتا ہے تو پھر کیا کریں گے اس نے کہا بھائی جتنی دیر میں معائنہ کروں گا اتنی دیر آپ کو ریفائنری بند کرنی پڑے گی کارخانہ بند کرنا پڑے گا ان نے ایک گھنٹہ بند کیا ایک گھنٹہ ہو سگریٹ پیتے پیتے اس نے معائنہ کیا اور باہر نکل کر آیا تو انہوں نے اس کا ہاتھ بل تھما دیا کہ ایک گھنٹہ ریفائنری بند ہوئی ایک گھنٹے میں جو ہے ہمارا اتنا نقصان ہوا اور اتنا تیل جو ہے وہ ہوا اتنا نقصان ہوا آپ کو جو ہے تو اس طرح کے ٹیکس میں سے اتنے پیسے کم کرنے پڑیں گے کہا بالکل کم کریں گے شدہ کاغذ لے کر وہ آ گیا. جب آ وہ بیٹھا کہ ایک, ایک, ایک گھنٹے میں اتنا تیل صاف ہوا ایک مہینے میں کتنا ہوا ایک سال میں کتنا ہوا اور گزشتہ دس سالوں سے جو کام کر رہے ہیں اس میں کتنا ہوا اور اس کا کتنا ٹیکس ہونا چاہیے تھا کتنا میں نے دیا اور کے لئے کتنا مند کا راجے بچو جو حساب کتابوں کو کیا آپ بچے آپ حساب کتاب کرتے ہیں ذرا اب اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اپنا دسرا شدہ ان کے پاس کاغذ پکڑا ہوا تھا تو لینے کے دینے پڑے جی لینے کے دینے پڑے تو یہ شاہ فیصل نے کہا ہے کہ انوری سے میں ساری زندگی میں دو بار خفا ہوا ہوں کہ ایک بار کب خفا ہوا کیسے میں نے کہا کہ تو میں سعودی عرب کی سٹیزن شپ شہریت دینا چاہتا ہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ خوش رکھے میں پاکستان کا شہری ہی رہوں گا اور ایک دوسرے کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا ایک دوسری بات اس نے کہی آنے. تو خیر یہ اس وقت عالم اسلام کی جنگ عالم انسانیت کی جنگ جو ہے اس وقت اس وقت عالم انسانیت کی جنگ جو ہے وہ سرد جنگ ہے اور وہ معیشت کی ہے اور وہ عقائد کے پھیلانے کی ہے کہ اپنے ذریعہ اپنا عقیدہ اپنی ترتیب زندگی کو پھیلاؤ تاکہ اس کو اختیار کر کے لوگ تمہارے تابع دار لیں اور معاشی لحاظ سے ایسی پلاننگ کرو کہ باقی دنیا کو معاشی لحاظ سے مفلوج کر کے رکھ دو کسی کام کے ہی نہ رہے معاشی آرٹ سے مفلوج ہوں کوئی کام کرنا بھی چاہیں تو کر نہ سکے ایس میں جو ہے تو معاشی آرٹ سے کمزور ہوئے ہوں تو اب کیا غم کی بات نہیں ہے کہ پگلتا ہوا سونا جو تیر کی شکل میں نکل رہا ہے اور ایک ہفتے کے لیے پٹرول بند کیا تھا امیر شاہ فیصل نے اور امریکہ کے لوگ لفٹوں میں لٹکتے رہ گئے تھے یہاں تک کہ انہوں نے پھر پروگرام بنایا کہ سال کو ضرور قتل کرائیں گے اور اس کے خاندان میں تھوڑی سی لفٹ پائی جاتی تھی وہ آدمی انہوں نے نکالا معلوم کیا اور وہ دماغی مریض بھی تھا کہ لڑکی کے عشق میں مفتلا ہو کر دماغی جو ہے وہ بیلس افتواد پھویا ہوا تھا نے قتل کیا نا شہید کیا ایشا فیصل کو سمندر کے کنارے یعنی بیچ پر انگریز اور کن پر اٹھائے ہوئے اس کی تصویریں سے بھلے صاحبہ قتل کروایا انہوں نے ساری منصوبہ بندی کے تحت اس کا جو ہے ساری آمدنی ان کے بینکوں میں پڑی ہوئی تیل کی ساری آمدنی میں بڑا پڑی اس کا سویہ کردہ تجارت دیا جاتا ہے آج تو ان کے منڈی بنا ہوا ہے تو پیش گرد رہا تہرا مسلمان یہ بات نہیں بول رہا جو میں گلے کر رہا ہوں جی صاحب یہ بات نہیں پھرتا تو کمفر بھی بول رہا ملی نہیں ہے۔ تہرا فائدہ کس میں ہے تو بہت جگہ جنہیں مدرسہ تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس مدرسہ کیا بیکار چیز چل رہی ہے اس کو ختم کر کے یہاں پر جو ہے تو سکول بناتے ہیں یہاں ملوی طالب, طالب پڑے ہوئے ہیں کہ علماء نے مخالفت کی لوگوں نے مخالفت کی تو ان کا خیال ہوا کہ بہت سمجھدار ہے اقبال ہے اس کی جا کر خدمات حاصل کرنے کی بولوں کو سمجھائے ہمیں جگہ لے کر دے اور حکومت کو بھی کہے اگر باجب بائے تو بات کی انہوں نے کہا مدرسہ ہے ایسے جگہ ضائع ہوئی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہم کیا کہ سکول بنے کچھ طلبا نے سمجھ میں پیدا ہو کچھ عکل پیدا ہو کام کے لوگ بنے تو ہمیں بات سنتا آ رہا دور دیکھتا اس کی عادت دور دیکھنے کی تو میں نے بات ختم نے کہا کے کہ اوہو تمہیں نہیں پتہ ہے میں اسپین کو دیکھ کر آیا ہوں میرے بھائی یہ مدارس نہ رہے تو کچھ بھی نہیں رہے گا تمہیں کیا پتہ ہے اسی کو چلنے دو چھوڑو اسکول کو یہ روزگار فقیر کتاب میں لکھے ہوئے واقعہ روزگار فقیر جلدیا بول اس کے ایک دوست نے فقیر ہوئی الدین نے اس کی سہنے شائع کیے تو اس میں یہ نہیں اس وقت دنیا اسلام جو یہ رات کے بیان میں میں نے کہا نا کہ جو پچاس ہزار نوے ہزار فوج نے ہتھیار ڈالے تھے چودہ سو سالہ تاریخ میں یہ واقعہ نہیں تھا ہماری کیا وجہ تھی جی؟ اسلامی تربیت کا نہ ہونا فوج کی تربیت کا اسلامی نہ ہونا ہمیں ذرا خوف نہیں محسوس ہوا کوئی اسلام سے ٹکرانے کے لیے آگے بڑھا کوئی مسلمان کو قتل کرانے کے لیے کسی نے معاہدے کیا تو تے چل جائے بچ جائے تو یاد میں اپنی جگہ پر نہیں رہے کسی گوشو آواز باقی نہیں رہے ہم نے ان بدلوں کو قبر کا جو ہے تو وہ کیڑوں کی خوراک بنانے کے لیے تیار نہیں کیا ہے ہم نے ان بدلوں کو اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار کیا ہے اور وقت آنے پر بات کو پتہ چلے تو لہذا کوئی بھی باتوں کا سوچ رہا ہے تو وہ بے وقوفوں کی جنت میں لے رہا ہے بارہ سال کوئی کل رکھتا ہے تو رکھے نہیں رکھتا ہے تو نہ رکھے ہمیں اپنی جان اکیلے ہی پسند ہے کسی جانے کی ضرورت نہیں اور وہ آئے جو اللہ کے نام پر جان دینے کی نیت کرے بھائیوں اس غلط فہمی سے اور غلط تربیت سے اور کفر کی نمائندگی سے اس عمر کو نکالنا ہے یہ اپنے پیر پر آپ کڑا مار رہی ہے اور آج بٹے گسلدان کا واقعہ جو میں بیان کر رہا تھا اس میں بات نامکمل رہے گی کہ جس وقت فاتح بن کر انگریز پٹن میں داخل ہوا ہے تو پتہ ہے کیا ہوا ہے سب سے پہلا جو آدمی قتل کیا گیا ہے وہ میرک ہے اور سب سے پہلے جس کی عورتوں پر ہاتھ ڈالا گیا ہے وہ میر صادق ہے توبہ یہ اس کا دروازہ تھا نا میرساد خاندان کا خدا اللہ شہاد نے وہ تصویر شائع کی ہوئی اپنی کتاب میں کہ ایران میں امام رضا کے مزاق جا کے سجدہ کر رہا تھا قبر کیا کے سجدہ کرتے ہوئے بھائی اور دوستو یہ سوچنے کی اور غم کرنے کی بات ہے اس وقت مت مسلمان اگر اس جالت سے نکل گئی تو یہ ایک قدم اٹھا کر کفار کے اوپر چھا جانے کے آگے بڑھ رہی ہے اور اسے کانوڑ کہہ رہا ہے گیا تو پتھر کے زمانے میں چلے جاؤ اور نئے زمانے میں اگر چلنا ہے تو بات مان کے چلو اس نے اس کو مان لیا تو نام و شاہ نہیں مل جائے نہ ہم شاہ نہیں بٹ جائے اور دسوں تک بات نہیں کی جائیں گی بات یاد رکھیں اسلام پر دین پر غیرت یہ وہ رسی ہے کہ جو اس کو پکڑتا ہے ایسے ذرا پرواز اور کسی کی نہیں ہے ہم نے سارے پکڑ کے راستے میں گزرتے ہوئے ان بزرگوں کے جوتے اٹھاتے ہوئے اس بات کو دیکھا تو بچکم کس بیان کی بیان کے دماغ کے نسلوں کے, کے ہمت نشو لے کی بیدان کی دا صبح افغانستان کے میدان کے پسند ضرورت ہے لیک دا دیں بس افغانستان کا بسر ڈگری کرا سر خیر کیا بات چاہیے ہاں بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوا بزرگوں کے جوتے سی دیکھیے غیرت کا راستہ جو ہے ایسے زیادہ قریب اور پرواز کوئی نہیں باغ والے کسی مطلب شہر نے کیا لکھا ہے کہ شاہ شاء اللہ رحمتہ اللہ نے پر جو باز کی ہے اس میں ایک نسبت اللہ کے غیر پر اللہ کے لیے اللہ کے غیر پر غیرت کرنا شادی کا واقعہ نے نماز میں خیال بدلا باغ کی طرف خیال کیا تو پچاس ہزار درم کا باغ جو ہے وہ خیرات کیا اور ابھی میں آیا ہوا ہے کہ دلاتے دلاتے درم میں اونٹ خریدا ہے تو پچاس سے لے گا سو درم تک اونٹ کی قیمت ہوتی تھی چلو سو درم کی لگاؤ جی تو ساٹھ ہزار کے کتنے اونٹ ہوئے چھ سو اور آج درٹ کی قیمت کتنی ہے جیسے بارہ ہزار پچھ ہزار تک بیس ہزار لگاؤ جی چلو جی بیس ہزار لگاؤ ہزار پہ بیس ہزار کتنے بنے سو جی؟ زربے بیس ہزار ایک کروڑ بیس لاکھ ایک کروڑ بیس لاکھ کا بعض نماز کے اپنے خیال گڑبڑ ہونے پر قربان کر کرتے اور شاہ رحمت اللہ نے لکھا ہے اس شہر نے حوالہ دیا ہے کہ یہ غیرت ہے یہ غیر ٹھیک ہے تو اللہ تبارک و تعالا خیر نصیب فرمائے کیونکہ میں نے بھی جلدی جانا ہے جی تو بس ابھی ختم پڑھ کے ذکر کر کے ختم پڑھ کے دعا کریں گے ناشتے کے بعد رخصت ہوں گے آپ آپ اگر بہت تکلیف کر کے آتے ہیں اور ہم آپ کی خدمت گھات نہیں ادا کر سکتے آپ پیارا اور قدم کا میں اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہوں اور اگر میرا فصل ہے تو میں آپ لوگوں کے پیر اٹھ کر چنوں کہ آپ اللہ کے دین کے لیے افسرائے اور آپ نے تقریب برداشت کی اور ہم آپ کی قدر نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے قدموں کی قدر کرے اور اللہ تبار تعالیٰ آپ لوگوں کو نوازے یا <تصفح> اللہ یا اللہ ہمارے پاس آنے والے ہیں جو اس کے گھر کو لہ رہے ہیں جو تیرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہی یا اللہ ہر جگہ ان کو گلے گلزار اور باغ و بہار یا اللہ ہر جگہ کی گیری فرما تو اللہ تعالیٰ آپ کو و شواب سے نوازے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکتوں سے نوازے اور رحمتوں سے نوازے ذکر شروع کرتے ہیں Sai na ha is <laughs>